السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری رحمانیہ مزید کتاب کراچی وخير الهدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو اللقدتا من لسانی افطه قولی سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا انکا انت لالیم الحکیم رب عوض بکا من عمضات الشیاطین وأعوذ بك ربي أن يحضرون من الله الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في سلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرزون والذين هم للزكاة فاعلون قرآن مجید فقار حمید کی ایک صورت سورۂ کی ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے کچھ اوصاف ذکر کیے اور اہل ایمان کے تعلق سے ذکر کیا جانے والا ہر وصف جو اس آیت میں بیان ہوا ہے ایک لمبی تفسیر کا متقاضی ہے یعنی ہر وصف بذات خود ایک موضوع ہے اس لیے آیت کی جو ابتدا ہے سورت کی جو ابتدا ہے اس میں بتایا گیا کہ کامیاب جو ہے وہ اہل ایمان حقیقی معنی میں کامیابی اور فلاح یہ دنیا میں حاصل نہیں ہو سکتی فلاح ایک ایسا جام ہے لفظ ہے یہ حقیقی معنی میں اس کا مستق اہل ایمان ہے اور یہ کل قیامت کے دن حاصل ہو اور میں کہ بد اخلاح حل اہل ایمان کامیاب ہو گئے یہ کامیابی اور خلا صرف اہل ایمان کے لیے اور ایمان کی وجہ سے اس کے علاوہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ شخص کامیاب نہیں ہے اس شخص پر یہ تبصرہ کرنا درست ہے کہ یہ قاصر ہے قائب ہے ناکام ہے نا مراد ہے ہم بسا اوقات شریعت کو نہ جاننے کے سبب سے اہل ایمان کے بارے میں ایسے کلمات جب اسے مالی طور پر کوئی نقصان ہو جائے تو کہہ دیتے ہیں بس اس کی تو دنیا تباہ ہو گئی وہ تو برباد ہو گیا وہ لٹ گیا وہ خائب اور خاصر ہو گیا یہ جملہ ایک اہل ایمان کسی اہل ایمان کے بارے میں اپنی زبان سے ادا کرے تو اسے بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے مومن دنیاوی اعتبار سے مسائب میں پریشانی میں مشکلات میں آ سکتا ہے دنیاوی طور پر انسان کی نوبت خاتوں پر بھی پہنچ جائے تب بھی ایسے لوگوں کو شریعت نے نقصان زیادہ نہیں کہا خائب نہیں کہا ناکام نہیں کہا نہ مراد نہیں کہا لرمایا کہ اشد البلا المبیا سب سے کڑی آزمائش اور سخت ترین آزمائش انبیا کی سمبل ہمسل سمبل ہمسل پھر اس کے بعد جو ان کے زیادہ قریب ہے جو زیادہ نیکی میں دینداری میں تقوی میں آگے ہے پھر وہ تو یہ مصائب آنا ایک الگ مسئلہ ہماری تعبیر مسائل کے تعلق سے یہ ہونی چاہیے کہ یہ تباہ ہو گیا یہ برباد ہو گیا اس جملے سے احتیاط کیجیے فرمایا اہل ایمان کامیاب اور اہل ایمان خود بھی جانتے ہیں کہ حقیقی کامیابی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں اگر وہ حاصل ہو جاتی ہے پھر ناکامی نہیں پھر افسوس نہیں بن عمر بن بناس رضی اللہ تعالی کا جب وقت قریب تھا موت سے کچھ عرصہ قبل ایک دن رو پڑے کسی نے اس رونے کا سبب پوچھا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی سابقہ زندگی پر غور کیا سال کا زندگی میں ایک وقت وہ تھا جب میں مسلمان نہیں تھا جب میں اسلام میں نے قبول نہیں کیا میں اسلام کا دشمن تھا میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اس وقت میرا انتقال ہو جاتا میں مر جاتا تو میرا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ بھی نہ ہو اللہ نے خود پر فضل کیا مجھے جی اللہ تعالی نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اس کے بعد ایمان لانے کے بعد زندگی دو حصوں میں تقسیم ہو ایک حصہ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا آپ کی زندگی میں گزارا آپ کے ساتھ گزارا آپ کے, گزارا آپ کے رفاقت نصیب ہوئی اس وقت اعمال کا ایک جذبہ تھا وہ دور میرے لیے بہت بہترین دور ایک سب سے برا دور ہے جو اسلام لانے سے قبل ہدایت سے قبل ہے ایمان سے قبل ہے صحیح اسلام کی معرفت سے پہلے یہ دور دنیاوی اعتبار سے کتابی خوشحال ہو اس کو خوشحال ہی نہیں کہتے آج بھی کوئی شخص دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی خوشحال کیوں نہ ہو آپ اسے پھر بھی کامیاب نہیں کہہ سکتے معاشی اعتبار سے اسے کوئی پریشان نہیں کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے جس شخص کو بھی خوشحال کیا ہے اسے ایک دل میں دھڑکا ایک خوف اس کے دل کے اندر موجود ہے کہ اللہ نہ کرے میں نے جو کام کیا ہے کاروبار کیا اگر اس میں نقصان ہو گیا تو اور پھر یقیناً نقصان ہو جاتا ہے بعض دفعہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے مالی اعتبار سے بہت بڑی آزمائش آ جاتی ایک شخص کوئی پریشانی نہیں اللہ تعالی نے آسودہ حال کیا ہے ماری اعتبار سے بھی صحت کے اعتبار سے بھی لیکن اس بات کا اندیشہ تو ہے کہ یہ صحت ہمیشہ نہیں رہے اللہ نہ کرے اچانک کوئی بیماری لاحق ہو جائے اور پھر پتہ چلے پکیہ زندگی بسترے پر رہی تو کوئی شخص بھی اس تعلق سے کامیاب نہیں کامیابی اہل ایمان کے لیے ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی اگر ایک انسان اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے تو پھر دنیا کے اندر آنے والی جتنی بھی تکلیف ہے اگر وہ آخرت کے تعلق سے اسے سوچے گا تو اسے صبر بھی ہوگا اور یقین بھی ہوگا کہ یہ آزمائش عارضی ہے وقتی ہے بالآخر اس نے ختم ہو جانا مومن اس معنی میں کہیں بھی شریعت نے اسے پریشان نہیں ہونے اسی لیے آپ نے فرمایا عجب اللہ امر مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز صحابت و سرا سر اگر اسے کوئی خوشحالی پہنچتی ہے اسے خوشخبری پہنچتی ہے خوشی کی کوئی بات پہنچتی ہے بش خرا تھا خیر اللہ وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ شکر ادا کرنا اس کے حق میں بہتر وہ انصابت و, و اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے خصبر وہ اس پر صبر کرتا خیر اللہ ہوں اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے مانا نقصان کہیں نہیں اس لیے تعجب کہ کوئی شخص اسی قسم کا بھی کوئی کام کرے اس میں نقصان اور نفع کا پہلو ہے مومن کی پوری زندگی میں اللہ تعالی کے یہاں اس کے کسی معاملے میں بھی نقصان نہیں یہ بات اگر ایک پہلے ایمان اپنے ذہن میں بٹھا لے جیسا کہ صحابہ کے نے اس بات کو سمجھ لیا جب جبھی تو ان کے ایمان کو مشالی ایمان کا منو بن تم بھی ایسا ایمان لے آؤ جیسے یہ صحابہ کے ایمان لائے ایسا ایمان لے آؤ اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے یہ یقین پختہ ہو جائے علوم و دھان میں پھر وہ شخص یقیناً اللہ اس کو ایک ایسی دولت سے مالا مال کر دے گا کہ اسے خوشی میں بھی اور غمی میں دونوں موقعوں پر وہ کبھی بھی حق سے تجاوز نہیں کرے گا زیادہ حق سے تجاوز نہیں کرنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے بارہ اور خطباء کی دبانی سنا میں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن ذرا غور چیز تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ اور صحابہ کو لوگ دھوکے سے تبلیغ دین کے بہانے سے لے کر آئے ہیں پھر انہیں فروخت کر دیا گیا جناب خبیب رضی اللہ تعالی عن کو بھی بیچ دیا گیا اس کے ہاتھ بیچا جس کے کسی بڑے کو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ودوائے بدر میں مارا تھا وہ جناب خبیب کو خرید کر لے آئے ہاتھوں میں ہکڑیاں ڈال دی پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی اور انتظار ہے ایک خاص دن کا کہ جب وہ دن آئے گا تو اس دن ہم اپنے باپ کے قاتل کو انجام پر پہنچا جب تک کے لیے اسے اپنے پاس اس حالت میں رکھ کر جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ جو اس بات سے پریشان نہیں کیا بنے گا میرا کیا ہوگا جناب خبیب رضی اللہ تعالی ہو تو اس خاندان کی عورتیں دیکھتے اور بعد میں اللہ تعالی نے اس خاندان کی عورتوں میں سے بعض کو بنو ہارش کی بات بیٹی ہو اللہ نے ایمان ڈانے کی توفیق کی جب کوئی ایمان لے آئی تو انہوں نے پھر یہ سارا واقعہ بیان فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے خبیب سے بہتر نہیں دیکھا کیا بات دیکھی کہا کہ ہم نے دیکھا کہ پورے مدینہ کے اندر نہ انگور کا موسم ہے نہ کہیں انگور موجود ہے اور خبیب کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیا لیکن ہم نے اسے انگور کھاتے ہوئے یقین ہو گیا آج قدرہ تھا اللہ یہ وہ رزق ہے جو اللہ تعالی نے اسے دیا جس قبیب کے پاس ایسی آلو کی اہمیت کے اندر اس طرح کے پھل آئے اور اس نے کھائے اس کا ایمان اس تعلق سے اللہ پر کتنا بڑھ گیا آپ کے پاس ظاہر یا سباب کوئی نہ ہو اور اللہ آپ کے لیے کوئی سبب بنا دے اگر آپ ایمان کی نظر سے سوچیں گے تو آپ کا اللہ پر یقین کتنا بڑھ جائے ہم بال بڑے مایوس گن حالات کے اندر بھی اللہ سے لو لگاتے ہیں اللہ کوئی سبب بنا دیتا ہے لیکن پھر دنیا بھی ذہن سے سوچ کر یہ سمجھتے ہیں فلاں دوست اگر اس موقع پر کام نہ آتا تو ہمارا کام نہیں ہوتا اس دوست کو تو اللہ نے ایک سبب اور ذریعہ بنایا ہونا یہ چاہیے کہ انسان یہ کہے اللہ اس موقع پر ایسا سبب نہ بناتا تو میں پریشان ہو جاتا خبیب کا ایمان اور یقین اور بڑھ گیا جب وقت آیا ان کو سولی دینے کا مارنے انہوں نے خبیب رضی اللہ تعالی سے کہا کہ اگر آپ کی کوئی خواہش ہے اس موقع پر آپ کچھ چاہتے ہیں تو بتائیں ہم آپ کو موقع دیں جناب خبیب نے کہا میں دو رکا نماز پڑھنا چاہوں نماز پڑھی جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہیں مخاطب کر کے کہا میرا دل چاہتا تھا نماز کو لمبا کر لیکن میں نے نماز کو اس خیال سے لمبا نہیں کیا طویل نہیں کیا کہ کہیں تم یہ سمجھو کہ خبیر موت سے ڈرتا ہے اس لیے لمبی لمبی نمازیں پڑھ پھر اس موقع پر انہوں نے چند اشعار کرشار کیا ہے لس تو ابالی نہ لو حسلے میں مسراہ وزار کفیدات پر ماتے مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں اگر مجھے اسلام پر موت آ رہی ہے میں ایمان پر مر رہا ہوں پھر مجھے کوئی ڈر نہیں ڈر اسے ہونا چاہیے خوف کی زندگی اسلام پر نہ اسلام سے باہر ہو ایمان میں نہ ہو ایمان سے باہر مجھے کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں کوئی ملان نہیں جب مجھے قتل کیا جائے اس کے بعد میں ٹائ کروٹ پر گروں یا بائی کروٹ پر گروں اس پر مجھے اس پر بھی کوئی افسوس ایسا نہیں ہے کہ میں ٹائم کروٹ پر گروں گا تو جنت ہی ہوں گا بائیں کروٹ پر گروں گا تو معاذ اللہ الگ اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ اللہ کے توحید کے تعلق سے ہو رہا ہے اللہ کے دین کے تعلق سے ہو رہا وہی شاہ رجحان ہے اگر اللہ چاہے تو میرے ہر ہر جوڑ کے اندر برکت فرمائے میرا ہر ہر عزم شہادت اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے یہ جو کالبا جناب خدیب نے ادا کیے ہیں یہ اصل ایک پیغام اور پیغام یہ ہے کہ انسان اگر ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا رہا ہے تو پھر اسے پریشان ہونے کی ضرورت ہو لیکن وہ یہ تو دیکھے کہ وہ ایمان کی حالت میں ہے یا نہیں اس نے اپنا مطبۂ نظر اپنی زندگی کا مقصد اللہ کے دین پر عمل کرنے کو اللہ کے دین کے دائرے میں رہنے کو بنایا ہے کہ اہل ایمان کامیاب اہل ایمان کے وصف میں سب سے پہلا وصف یہ نکل گیا اللہ دینفی صلاح الم خواہ شہون جو اپنی نمازوں کے اندر خوشبو اختیار کرتے ہیں انسان جو نماز ادا کرتا ہے اس نماز کے اندر اس کا طور پر نماز کے افعال کو ادا کرنا شریعت کی تابے میں سنت کے مطابق اور دوسرا اس کا باطنی طور پر دلی طور پر اس کے اندر تجرب خشیت اللہ کا خوف موجود ہو نماز کے اندر خوشبو کیسے حاصل کیا جائے یاد رکھیے ایک شخص نماز و جماز کی پابندی نہ نماز پڑھتا ہے لیکن جیسے اسے موقع ملتا ہے تو پڑھتا نماز وہ ادا کرتا ہے لیکن وقت بے وقت ادا کرتا ہے نماز سنن اور واجبات کے ساتھ ادا کر یہ سارے تقاضے ہیں نماز کو قائم کرنے اور نماز کا خشو جو کہ اس سے بھی زیادہ اہم چیز ہے جب یہی نہ ہو تو نماز کے اندر خوشو کیسے پیدا ہو خوشو نماز اکثر مفسرین نے قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح میں اس کی تفسیر میں کہ وہ نہ کبیر خاشین یہ نماز بہت بھاری ہے مگر خوشبو کرنے والوں پر بھاری نہیں اس آیت کے تحت مشرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ جس آدمی کی نماز میں خوشو نہ ہو وہ سمجھیں کہ اس آدمی کی نماز نہیں خوشبو اتنا اہم ترین مطلوب ہے نماز کے تعلق سے ہم اگر نماز کے تعلق سے جو دلائل ہیں پر اگر غور کریں تو ایک نمازی کو مستقل نمازی ہونے کی حیثیت سے کم از کم صورت الفاتحہ کا ترجمہ تو آنا چاہیے وہ صورتیں جو آخری پارے کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں کم از اس کم اسے اس کا مفہوم تو آنا چاہیے جو آدمی حالت نماز میں ہو اسے نماز پڑھنی ہے اور شریعت اس تعلق سے یہ حکم دیتی ہے کہ نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھے تو وہ نیند کی کیفیت میں نہ ہو کی کیفیت میں نہ ہو اونگ کی کیفیت میں نہ ہو اونگ کی کیفیت کیا ہے شاہ جہین یہ لکھتے ہیں کہ اونگ یہ ہے کہ انسان بات سن تو رہا ہو لیکن سمجھ نہ رہا اب دیکھیے بے شمار نمازی ہیں جو قرت تو سن رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں رہے مانا یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو پڑھا جا رہا ہے اس کو سمجھا جائے اس کی شریعت نے اس پر کتنا زور دیا ہے کتنی تاج کی اور جب تک انسان جو پڑھا جا رہا ہے اس کا ایک سرسری سا مفہوم بھی اس کے ذہن میں نہ ہو اس کے دل میں خشیت رکت عنابت کیسے پیدا ہو کیا کہا جا رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں بہت سے لوگ اپنا ہے کہ شوق سمجھتے کہ ہمارا شوق کتنا آلہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو کسی اچھے کاری کے پیچھے تراویاں پڑھیں گے بہت اچھی بات ہے وجہ کیا ہے یہ بہت اچھا پڑھتے بہت اچھا پڑھتے ہیں لیکن آپ کو کیا حاصل ہے آپ کو صرف اس کی اچھی آواز حاصل ہو رہی ہے اور کیا حاصل آپ کو سمجھ کیا ہے اور آپ نے سمجھ کر اس پر کتنا عمل کیا خوشبو جو نماز کا ایک اہم ترین جز ہے جس پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی ضروری چیز نہیں یاد رکھیں جب آپ نماز ادا کرتے ہیں اور اس نماز کے اندر اگر اطمینان نہ ہو تو اس میں خوشو نہیں آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے سامنے اپنے ایک صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے اور نماز کے بعد آپ نے اس سے کیا کہا ارجع تم واپس جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھو اس نماز پڑھنے والے کی نماز میں سب کچھ ہے قوما بھی ہے قیام بھی ہے رکوع بھی ہے سجود بھی ہے تشہد بھی ہے سب کچھ ہے اس کی نماز میں صرف ایک چیز نہیں اور وہ تھا اطمینان جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے طریقہ بتلایا تو ہر ہر رکن کی ادائیگی پر فرمایا حتا یہاں تک کہ تجھے اطمینان ہو جائے رکو میں بھی اطمینان ہو سجدے میں بھی اطمینان ہو قیام رکو کے بعد جو ہے اس میں بھی اطمینان ہو کیفیت میں تجھے اطمینان ہو کیا ایک شخص جو ایک منٹ کے اندر دو رکاطیں ادا کرنے کی لوگوں کو ترغیب دے اور طریقہ بتائے اس کی نماز میں خوشو ہو سکتا ہے خوشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے صحابا نے حاصل کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں تیر بھی لگا اور اس سے خون بھی جاری ہوا لیکن وہ نماز پڑھتے رہے حتیہ کہ ان کے جسم سے نکلنے والا خون جو ہے وہ اس صحابی تک پہنچا جس کی پہرہ دینے کی بات میں باری تھی وہ اٹھ گیا جب اس نے نماز ختم کی تو اس نے سوال کیا کہ جب تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا تم نماز توڑ دیتے اور اگر وہ توڑتا تو گناگار نہ ہوتا نفر نماز تھی اور اتنا بڑا عارضہ تھا کہا میں نے ایک ایسی صورت شروع کی کہ مجھے اس صورت کا انقشا اس کو توڑنا پسند نہیں ہے ایک طرف خوشی کا یہ عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نماز کے تعلق سے خوشو کا کیا حالم اور یاد رکھیے خوشو انسان کی عبادات میں فرق عبادات کے نسبت نوافل میں زیادہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس میں اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنی نماز کو جتنا چاہے طویل پڑھے جتنا اس کا قیام لمبا ہو جتنا اس کا رکوع لمبا ہو جتنا اس کا سجدہ لمبا ہو آپ بسا اوقات اتنا طویل سجدہ فرماتے ہیں مومین عش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں انتقال تو نہیں فرماتے فرماتے ہیں اس وحم کو دور کرنے کے لیے میں آپ کے انگوٹھے کو پکڑتی اور آپ انگوٹھے کو ہلاتے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ میں زندہ ہوں باقاعد حیات نماز کے اندر خوشبو جو چیز لاتی ہے جس چیز سے خوشبو پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے نماز کو وقت پر ادا کر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو اثر کی نماز کے بعد آپ سے ملا اس سے پوچھا اس نے اپنا کوئی عذر پیش کیا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تم ابھی جو نماز ادا کرو گے نا اگرچہ نماز کا وقت ختم نہیں ہوگی لیکن جو تم نے جماعت کا ثواب گوا دیا ہے اس سے تمہارے اندر تم نے ایک ایسا کام کیا جس سے تم نے اپنے اجر میں خود بخود کمی کی یہ بات اور یہ خیال دل میں نہ لائیں نہ رکھیں کوئی بات نہیں اگر نماز نکل گئی تو کیا ہوگی بعد میں پڑھ لیں کئی لوگ اپنے کسی ذاتی اختلاف کی بنیاد پر امام کے پیچھے نماز نہیں نکلے انتظار میں رہتے ہیں یہ نماز پڑھ لیں پھر میں نماز پڑھ کچھ لوگوں کو یہ ٹریننگ اور تربیت دی گئی کہ مسجد کے اندر آخر ٹائم میں جاؤ اور پھر باجماعت الگ سے جماعت کرو یہ خوشی اور قدو کی تعلیمات ہیں یہ دین پر کام کرنے والوں کا دین کا کام کرنے والوں کا یہ حال ذرا سوچئے کہاں سے خوشو پیدا ہو کہاں سے انعبت اللہ ہو جب ایک انسان نواز جیسے مسئلے کو معمولی سمجھ رہا ہے. اور یہاں حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سات طرح کے خوش قسمت انسان ایسے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. یہ ایک حدیث میں سات بیان ہوئے ہیں ورنہ علماء نے اس کو ذکر کیا تو اس کی تعداد پچاس سے بھی زیادہ ہے ایسے اعمال جس کے سبب سے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے جس دن کے اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کہیں سایہ نہیں ہو اس میں فرمایا کہ وہ شخص بھی ہے بالمساجد وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق مطلب وہ کتنے ہی مصروفیات میں ہو کام کاج میں ہو وہ نماز سے غافل نہیں یہ تمام چیزیں مسجد کے ساتھ معلق رہنے میں آتی ہیں کہ وہ آدمی نماز با جماعت کے انتظار میں ہو وہ آدمی نماز کے وقت کا سے پتہ ہو کہ فلاں نماز کا وقت کس ٹائم پہ اور اس کا وقت ختم کب ہوتا وہ اس حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہتا ہے خشیت اور عناوت خشو نماز کے اندر ایک ایسی اعلیٰ چیز ہے اس تک پہنچنا تو دور کی بات ہے جو چیز خشو کی طرف لے جاتی ہے اس میں ہی اکثر و بیشتر لوگ بیچارے کوتائیوں کا شکار اور کبھی ہم اس تعلق سے اس بات کو سوچتے بھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہابۂ کرام کو ایک جہادی مہم پر بیچ تو آپ انہیں تاکید کرتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص اثر کی نماز ادا کرے مگر بنو قریضہ میں جائے وہاں پہنچ کر اثر پڑ لیں مانا اتنا جلدی کرو اتنا تیزی کے ساتھ جاؤ کہ راستے میں کہیں تمہیں نہ رکنا پڑے کوئی قافلہ آتا اور مسلمان ہوتا مسلمان ہونے کے بعد جب آپ اسے رخصت کرتے تو انہیں اور احکامات کے ساتھ سب سے زیادہ اس بات کی تاخیر فرماتے کہ دیکھو سواتون ایسا ہوتا کہ کئی لوگ آئے ہیں اور سب ایک ہی ساتھ مسلمان ہوئے تو اسے یہاں تک بتایا کہ امام تم میں سے کون بنے گا سب ایک ہی دن مسلمان ہوئے ہیں تو سب کا علم تقریباً برابر ہے فرمایا پھر جب تم میں سے سب سے عمر میں بڑا ہو وہ نماز پڑھوں راستے میں آزان کا وقت ہو جائے تو ایک آزان پہ کرے اور جو تم میں سے سب سے بڑا ہے عمر کے اندر وہ نماز پڑھائے اور اپنے گھر جب پہنچو تو گھر پہنچنے کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی ان چیز کی اطلاع دو خبر دو اور شادی فرمایا سلو کمار آئی کموری وسلو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایسے نماز پڑھو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو پہلے ایمان کامیاب ہے اور اس کی کامیابی کے اوساف میں وصف میں یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں بلکہ فرمایا کہ نماز خوشو کے ساتھ ادا کرتے ہیں جس میں نماز کا پڑھنا تو ہے ہی ہے لیکن ایک امر زائد جو اصل مطلوب ہے نماز سے وہ ہے خوشو خلو اللہ کی طرف عنابت اللہ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا اور اس کی بنیادی احساس یہ نماز ہے اللہ تعالی اس تعلق سے غور کرنے کی توفیق نہ فرمائے اقول قولی